اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین دین اسلام ہمیں دیا ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرامن دین ہے دین اسلام کے بنیادی طور پہ پانچ ارکان ہیں اور یہ جو دین کے پانچ ارکان ہیں ان میں سب سے پہلے ظاہر ہے توحید ہے پھر عبادات ہیں پھر معاملات ہیں پھر معاشرت ہے اور پھر سب سے آخر میں تزکیہ جو ہم پانچ ارکان پڑھتے ہیں توحید نماز زکوٰۃ حج وہ بھی درست ہیں لیکن ذہن میں رکھیں کہ اس میں سے چار جو ہیں وہ تو عبادات میں ہی آ جاتے ہیں یا چلے اگر ہم اس میں زکوٰوٰۃ کو عبادات کے ساتھ چاہیں تو ہم معاملات اور معاشرت میں بھی ڈال سکتے اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی جو نشست اس مسجد کے افتتاح پر ہوئی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ دین اسلام کی تین جہتیں ہیں اور وہ ہیں اسلام ایمان احسان جو کہ حدیث جبرائیل سے بھی ثابت ہیں قرآن مجید میں بھی الفاظ آئے ہیں مسلمین مؤمنین، محسنین اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ مسلمین کا جو درجہ ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو فرمایا ہوئی نماز اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا فرمایا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ عرصے سے اسلام کو صرف عبادات تک محدود کر دیا گیا ہے اور معاملات اور معاشرت کو اس سے ہٹا دیا گیا ہے بڑے بڑے نیک پرہیزگار لوگ بڑے خوف خدا رکھنے والے لوگ بظاہر لیکن ان کے معاملات اور ان کے معاشرت اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے زبان بد زبانی ہے بد کلامی ہے کسی کا حق مار رہے ہیں کہیں دھوکہ دے رہے ہیں کہیں جھوٹ بول رہے ہیں وغیرہ وغیرہ کیونکہ ہم نے سمجھ لیا کہ صرف عبادات ہی غالباً دین اسلام ہے حالانکہ دین ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور یہ شروع انفرادی حیثیت سے اور انفرادی سطح سے شروع ہوتا ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پہ اپنے اوپر اس دین کو تاریخ کرے گا وہاں سے پھر معاشرے پہ بات آتی ہے معاشرے سے پھر آگے چلیں تو ریاست پہ بات آتی ہے ہمارے یہاں صورت یہاں تک آ ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے دوست احباب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں اسلامی ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے ابھی پچھلے ہی دنوں ایک صاحب نے انٹرویو دیا جو اس سے پچھلی ایک حکومت میں باقاعدہ معاشی معاملات کے منسٹر رہے اور انہوں نے بھی یہی کہا اور ہم نے ایک کلپ خود دیکھا ہے کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے کہ اسلامی ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام نے کوئی اسلامی ریاست کا تصور نہیں دیا جب کہ کے بڑے اس وقت مختلف ناموں سے اسلامی ریاست کا وعدہ فرما رہے تھے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ باقاعدہ اگر نام کی بات کریں کہ جی اسلامی ریاست ہے یا شریعت محمدی کی ریاست ہے یا شریعت اسلام کی ریاست ہے یہ نام تو ہم نے دیے ہیں یہ بات درست ہے یا آپ اس کو ریاست مدینہ کہیں یا ریاست مکہ کہیں یا جو مرضی کہیں یہ نام تو ہم نے دیے ہیں یہ بات درست ہے لیکن حقیقت تو موجود ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو انفرادی سطح پر پھر معاشرے کی سطح پر اور پھر ریاست کی سطح پر نافذ کرنا ہے اب اس کو آپ جو مرضی نام دے دیں آپ اسے اسلامی ریاست نہ کہیں آپ اسے کہیں جی ویلفیئر سٹیٹ ہے جی تو ٹھیک ہے کہ دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہاں ہم بطور مسلمان پسند کرتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ اسلامی ریاست یہ جو انفرادی طور پہ دین کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو ہے کہ اپنے ہوا سے پر قابو پایا جائے ہمارا چھونا ہمارا چکھنا ہمارا دیکھنا ہمارا سننا چلنا یہ جو ہوا سے خمسہ ہمارے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو خود احتسابی کے عمل میں ان ہوا سے خمسا پر نظر ڈالی جائے اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا جائے کہ کیا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم آج ظاہری حوالت میں ہمارے سامنے موجود ہوتے تو کیا یہ کام ہم کر سکتے تھے اگر تو جواب آپ کا آئے کہ ہاں کر سکتے تھے تو ٹھیک ہے اور اگر جواب آئے کہ نہیں اس وقت ہم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہم بہرحال غلط ہیں اور ہمارا معاشرہ چونکہ صرف عبادات کو پکڑ لیا اور باقی چیزوں پہ کمزوری ہے ہمارے ایمان میں اس وجہ سے ہمارے جینا چلنا پھرنا ہماری تقریبات ہم کئی بار پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بے تحاشا ہماری تقریبات جس میں شادی بیاہ شامل ہے یا اور بھی کئی ہمارے جو ہم نے مختلف جو ہمارے ایام ہیں یہ فلاں آج موقع ہے فلاں موقع ہے جس میں اسلامی بھی شامل ہیں اور غیر اسلامی بھی شامل ہیں اس میں ہمارا طرز عمل جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں رہا وہ یہود و نسارہ اور ہنود کے مطابق ہو گیا ہے اور ہم کئی بار یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فلاں کام کفریہ ہے فلاں کلمہ کفریہ ہے لیکن ہم کسی کو کافر نہیں کہتے دونوں باتوں میں فرق سمجھتے ہیں کفریہ عمل سرزد ہونے میں اور کافر ہونے میں ہم فرق سمجھتے ہیں لیکن کفریہ عمل بھی ہم سے سرزد کیوں ہو کثرت توبہ استغفار کی کیوں نہ ہو ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں پھیل گئی ہیں معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں ہمارے طرز عمل میں ان کا بہت زیادہ آپ کو ان کی شکل نظر آتی ہے جب کہ اسلام سے نہ صرف کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ مکمل طور پہ اسلام سے ٹکراتی ہیں اس میں خاص طور پہ مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ بڑی اہمیت ہے اس بات کی ہم آپ سب ہم یہاں سب چونکہ مرد حضرات بیٹھے ہیں ہم کسی کے بیٹے ہیں کسی کے شوہر ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے باپ ہیں ان چاروں رشتوں میں دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم سے کیا توقع رکھتا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت ہے اس بات کی ہمارے یہاں بے تحش ایسی چیزیں ہم بھی جب اسکول کالج میں تھے بہت سی ایسے ہم سنتے تھے اور بہت سی باتوں سے متاثر ہوتے تھے پھر اللہ نے کرم کر دیا الحمدللہ کہ اپنے دین کا جتنا بھی فہم ہم کو عطا کیا اس کی وجہ سے مزاج میں اللہ نے تبدیلی ڈالی اور ظاہر ہے کہ آج سے جو ہمیں فرض کریں چالیس سال پہلے جانتے تھے وہ جب ہمیں آج دیکھتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتے اللہ کا کرم ہے بے شک اس کے اندر ہمیں یاد ہے اسکول کالج میں جب بات ہوتی تھی شادی بیاہ کی تو اس طرح کی بات ہوتی تھی کہ چونکہ قرآن نے اور اسلام نے مرد کو حاکمیت عطا فرمائی ہے تو اس حوالے سے پھر بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہیں وہ ہماری باتیں ہوتی تھی بچوں کی کہ جی سختی کرنی ہے قابو رکھنا ہے یہ نہیں کرنے دینا وہ نہیں کرنے دینا ایسا نہیں ہونے دینا ویسا نہیں ہونے دینا سب کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ قابو کے اندر ہیں اس کے لیے ہم نے رویے ایسے رکھنے ہیں اس میں ہم نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں بعد میں اکیلے میں جا کے معافیا مانگتے ہوں کیوں کہ ہماری فلاں عزیز آئے تھے فلاں عزیزہ آئی تھی ان کے سامنے اگر ہم یہ سخت رویہ نہ کرتے اپنی بیگم کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ تو ناک کٹ جاتے آپ کو اپنی ناک کی فکر ہے یا روز قیامت جواب دینے کی فکر ہے پہلے یہ فیصلہ کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت بے مثالی رضائی بہن ہے محبت بے مثالی سگی بھی نہیں ہے تو اگر سگی ہوتی تو کیسی محبت ہوتی دوستوں سے محبت بے مثالی بیٹے آپ جانتے ہیں کہ کوئی حیات نہیں رہے لیکن ایک صاحبزاد جو کچھ دیر غالباً چند دن یا شاید چند مہینے ذہن میں نہیں ہے حیات رہے ان سے محبت بے مثالی آپ کوئی رشتہ اٹھا کے دیکھ لیجئے بیگمات مات سے محبت بے مثالی اور ایسی بے مثالی کے ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ دوستوں میں بیٹھ کے یہ کہنا شدید ایک طرح کا مایوب سمجھا جاتا تھا کہ مجھے اپنی بیگم سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر تین دفعہ کہا مجھے عائشہ سے محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ہمارے ہاں آج بھی ایسے خاندان موجود ہیں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو پہلے دن اس کو تربیت ہی دی جاتی ہے کھچ کے رکھنا ہے لوگوں کے سامنے پتہ چلے کہ تم قابو میں ہو اور وہ تمہارے تمہاری محکوم ہے یہی <تصفح> حال بچوں کے ساتھ یہی بیٹیوں کے ساتھ روز قیامت بہت بڑا حساب دینا پڑے گا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اکیلے میں جا کے بعد میں بیگم سے یا بچے سے معذرت کر لیں گے نا جناب نا معذرت تو آپ نے بعد میں کر لی لیکن اس وقت جن لوگوں کے سامنے آپ نے وہ حرکت کی ہے آپ سے وہ سرزد ہوئی ہے حرکت اس کا حساب تو پھر بھی رہے گا وہ آپ کے سر پہ رہے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ کہا عورت سے اپنی بیوی سے اپنے محرمات سے چاہے بیٹی ہے چاہے بہن ہے چاہے ماں ہے چاہے بیوی ہے ہمیں احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ ان سے محبت اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور کسی کو دکھانے کے لیے کہ اس پہ رو پڑے کہ بڑا بیوی بی کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے آپ گناہ کر رہے ہیں بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہماری ناک کٹ جائے خاندان کے اندر کہ یہ تو جناب گیا بس بیوی کے قابو میں آ گیا ہے بیٹی کے علاوہ کسی کی سنتا نہیں ہے بہن جو ہے وہی سب کچھ کر رہی ہے ماں جو ہے وہی سب کچھ کر رہی ہے ماں کا ادب احترام اپنی جگہ بیوی سے محبت اپنی جگہ بیٹی سے محبت اپنی جگہ بہن سے محبت اپنی جگہ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا مرد کو غیر جو شرعی معاملات ہیں صرف اس کے اندر زور زبردستی کی اجازت ہے آپ کہتے ہیں جناب ہم نے نکاح کی رسم کرنی ہے اور گھر کی خواتین کہتی ہیں ہم نے تو ناچ گانا کرنا ہے اس پہ آپ سختی کریں گے یہ بات سمجھ میں آتی لیکن اگر کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا اور اس پہ آپ کی زبان کھل گئی روز قیامت آپ کا حساب ہوگا آپ کے کپڑے استری سلوٹیں بدزانی کوئی چیز ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی اور آپ نے فوری طور پہ بدزبانی کر دی آپ کا حساب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پہ جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو جس کے ہاتھ سے ٹوٹی ہے مفو مرض کر رہے جس کے ہاتھ سے ٹوٹی ہے اس کو کچھ مت کہو کیونکہ ہر چیز کی زندگی ہوتی ہے اور اس چیز کی زندگی ختم ہو گئی اسباب ہے نا دنیا ہے سبب تو ہونا ہے سبب چاہے کسی کے ہاتھ سے گر کے ہو چاہے پڑے پڑے ہو جائے اب یہ گلاس اگر یہاں شیشے کا پڑا ہو تو کھڑے کھڑے ایک دم سے خود سے ٹوٹ جائے ایسا ہوتا تو نہیں کہیں گرے گا تو ٹوٹے گا کوئی چیز اس میں لگے گی تو ٹوٹے گی اب اگر کسی بچے سے لگ گئی ہے آپ کی بیگم سے لگ گئی ہے کسی اور گھر کے فرد سے لگ گئی ہے اور آپ اس پہ چڑھائی کر دیں روزہ قیامت حساب تو ہو ہمارا دین ہمیں مذہب دین اسلام صرف اور صرف محبت کا درس دیتا نفرت کی گنجائش صرف وہاں ہے جہاں اللہ کی خاطر نفرت ہو دشمنی کی گنجائش صرف وہاں ہے جہاں اللہ کی خاطر دشمنی ہو اس کے علاوہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کی وجہ سے دشمنی ہو جس کی وجہ سے نفرت معاملات معاشرت یہ سب حساب میں ہمارے شامل ہیں اور ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں اللہ نے آخری وقت تک آخری سانس تک توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے اور اللہ معاف فرماتا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ سے جب سچی نیت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس پہ ذرہ برابر بھی ہمیں شبہ نہیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی تعداد ہماری کوتاہیوں کی تعداد پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرنے کے لیے خصوصی راتوں کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ہم پہلے کہہ چکے ہیں کئی بار کیونکہ اگر اس خصوصی رات کے آنے سے پہلے ہمارا وقت آ گیا تو ہم بغیر توبہ کے مر جائیں گے اللہ نے تو ہر لمحے دن کا جو ہے کوئی نہ کوئی سبب دیا ہے ہمیں کہ ہم اس میں توبہ کر سکیں ہم جب ایک با جماعت نماز ادا کرتے ہیں تو پچھلی نماز سے تب تک کے تمام گناہ صغیرہ معاف ہوتے روزانہ رات کو روزانہ بغیر کسی اس کے اندر شک و شبہ کے تیسرے پہر اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں پہلے آسمان پر آواز لگتی ہے مفہوم ہے کہ کون ہے جو مغفرت کا طالب ہے اللہ نے تو روز مغفرت کے موقع دیے ہیں اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ تم سے کوتاہی ہو جائے تم سے غلطی ہو جائے گناہ بھی ہو جائے تو فوری طور پہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ جاؤ تاکہ وہ اسی وقت معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اسی لیے تو آپ کو یاد ہوگا ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم سے جب بھی کوئی پوچھے کہ سارا دن تمام دن ہر وقت ذکر کرنے کے لیے کیا پکڑا جائے تو ہم کہتے ہیں استخبار پکڑ استغفراللہ, استغفراللہ, استغفراللہ, استغفراللہ. اور کسی نماز کے بعد تھوڑا کثرت سے ذرا بڑے استغفار بھی پڑھ لے کئی ہے اسی طرح اور بھی ہے لیکن سخر اللہ تو سب سے آسان کلمہ ہے ہر وقت زبان پہ جاری رکھا جا سکتا ہے رکھیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ ہے اس کا حساب سب سے سخت حسابوں میں سے ایک حساب ہے کسی پہ کچھ ثابت کرنے کے لیے کسی کو کچھ دکھانے کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں روزے قیامت ہمیں کہاں لے جائے گا اس کا ہمیں اندازہ نہیں بڑے بڑے نیک بڑے بڑے پرہیزگار ان کے اعمال جن کو تکلیف پہنچی ان کو دے دیے جائیں گے اور وہ پیچھے بغیر اعمال کے رہ جائیں گے اور ان کے اعمال دینے کو ختم ہو جائیں گے تو جس کو دینے تھے اس کے گناہ اس کی طرف بھیج دیے جائیں گے یہ بندہ کدھر جائے گا اسے بہت ضروری ہے ہم دین کو بطور دین لے کر چلیں صرف عبادات کا اور رسوم کا مجموعہ سمجھ کر نہ کر اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے, کہ یہ جو دین ہے دین اسلام اس میں پورے کے پورے کے داخل ہو جاؤ اور یہود کو اس وقت باقاعدہ قرآن مجید میں ہی یہ دھمکی موجود ہے اور ساتھ کہا گیا کہ کیا تم اس میں سے کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے رویے درست کریں سب سے پہلے اللہ کے حقوق پورے کریں اور اپنے ارد گرد جواب کے لوگ ہیں بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی ان کے حقوق ہمارے یہاں یہ جو بات ہے کہ ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے بالکل فرض ہے لیکن ماں باپ اگر کوئی ایسی بات کہیں جو خالص غیر شرعی ہو بد زبانی بد کلامی کیے بغیر بات نہ ماننا فرض ہے کیونکہ اللہ کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ اپنے ماں باپ کی یا کسی بزرگ کی بات کو فوقیت نہیں دے سکتے گناہ عظیم ہے یہ جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑے تیار کر رہے ہیں ہم اپنے لیے کہ جی یہ ہم نے کام کر دیا کیوں کہا ماں کا حکم تھا جی کیا کرتا اللہ رسول کا حکم نہیں بتا باپ کا حکم تھا جی کیا کرتا اللہ رسول کا حکم نہیں بتا ماں باپ کی خدمت فرض ہے ان کی بات ماننا فرض ہے ہم مانتے ہیں لیکن جب تک ان کی بات کسی بزرگ کی بات ماننا بہت ضروری ہے جب تک وہ بات اللہ رسول کی بات سے ٹکرانے نہ لگ جائے جوں ہی وہ ٹکرائے فوری طور پہ ہاں بد زبانی نہیں کر بد کلامی نہیں کر کیونکہ ہم نے ہمیں دین اف کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اف سنائی دے جائے لیکن اہم کی اس بات کی حبیت کی اس بات کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اہمیت ہے اس دنیا میں کسی شخص کی نہ ماں باپ کی نہ بڑے سے بڑے شیخ کی نہ بڑے سے بڑے پیر کی کسی کی بات اللہ رسول سے ٹکرا جائے اس کو نہ ماننے میں آپ کی بھلائی ہے ورنہ روزے قیامت وہ تو گیا ہی گیا آپ بھی ساتھ گئے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اذن و توفیق بخشے کہ ہم اس کے راستے پر چلیں اس کے احکامات کو سمجھیں اور خود بھی محبت کا راستہ اپنائیں اپنے ارد گرد بھی محبت بانٹیں آمین وصل اللہ علیہ خیر خل کے ہی سعیدنا و مولانا محمد و اصحاب ہی اجمعین